اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا تذکرہ لگاتار ہر اتوار کو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے آج بھی ایک ایسی حدیث لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس کے روایت کرنے والے ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اور اس حدیث میں آپ نے ایک صحابی کو جو سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے ان, انہیں دو باتوں کی وصیت فرمائی اسی حدیث کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث بڑی نہیں ہے لیکن اس حدیث میں آپ نے بہت اہم بات کی وصیت فرمائی ہے اور اس حدیث کے جروایت کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے عظیم صحابی سید الحفاظ امام فقیح مشتد حافظ صاحب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن العابد المجاہد الزاہد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ذات مبارکہ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہوگا اور گرچہ ذکر ہو گیا ہے لیکن ایسی عظیم شخصیت ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر بار بار ہونا چاہیے خاص طور سے اس دور میں آج کے زمانے میں جب کچھ بدقماش اور بے ایمان اور بدطینت اور منافق قسم کے لوگ ابو حیاضی اللہ تعالیٰ عن جیسے عظیم صحابی پر زبان تان دراز کرتے ہیں اور ان پر الزام تراشی کرتے ہیں حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایسے صحابی ہیں جن سے مومن محبت کرتا ہے اور ہماربی نے ان کے لیے دعا کی تھی انشاءاللہ ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر ہم بیان کریں گے آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی ورید ونسافر فاوسنی قال علیک بتقواللہ والتکبیر على كل شرف فلما انولل رجل قال اللہم طوئلہوالعرض وہوین علیہ سفر یہ شرون ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی ایک صاحب ایک آدمی ہماربی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ وسیعت کر دیجئے میں سفر پر جا رہا ہوں آپ مجھے وسیعت کیجئے تو ہماربی نے ان کو وسیعت کرتے ہوئے فرمائے علیہ کے بے تقو تم اللہ رب العالمین کے تقوے کو لازم پکڑو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تقبیر کل شرف اور ہر بلندی پر ہر پہاڑی اور بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہو اللہ اکبر کہو اور جب وہ آدمی جانے لگا واپس ہوا تو ہمارے نے ان کے لیے دعا کی اللہ مت العرد اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے زمین کو لپیٹ دے یعنی مسافت کو کم کر دے اور اس کے چلنے میں برقت فرما وہ حوی نل ہی سفر اور اس پر سفر کو آسان کر دے کیونکہ سفر مشکل ہوتا ہے کتنی آسانیاں کیوں نہ ہوں لیکن سفر کے اندر انسان کو پریشانی آتی ہے مشکل آتی ہے آدمی فلائٹ سے سفر کرے چارٹرڈ فلائٹ ہو یا اس طریقے سے اے, کتنی ہی آسانیاں نہ لوگ پیدا کر لیں لیکن سفر کے اندر پریشانی اور مصیبت ضرور آتی ہے تکلیف آتی ہے وقت پر انسان کو کھانا نہیں ملتا ہے وقت پر سونا نہیں ہوتا ہے فضائے حاجت وقت پر نہیں ہوتی یا اس طریقے سے نیند برابر نہیں آتی آدمی کا مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اسی لیے سفر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایک معیار ہے کسی کے اخلاق جاننے کا ہمارے صرف کہا کرتے تھے اگر کسی کے اخلاق کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو اگر انسان سفر میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو گھر کے اندر بھی اچھے اخلاقی سے پیش آئے گا کیونکہ سفر میں انسان کا مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے وقت پر چیزیں نہ ملنے کے وجہ سے انسان کہ مزاج کے اندر سختی آ جاتی ہے ترسی آ جاتی ہے اسی لیے سفر میں انسان کو کسی کے ساتھ چل کر کے اور اس کے ساتھ سفر کر کے اس کے اخلاق کا اندازہ لگانا چاہیے تو اس حدیث کے راوی ابو حیا رضی اللہ عنہ ہیں بڑے مشہور صحابی ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سب سے زیادہ حدیثوں کے کر روایت کرنے والی یہی ہیں ابو ہویا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے کیسے روایت کی؟ اور کیوں اس لیے کہ ہماربی کے ساتھ یہ چار سال ہے چار سال ایک مہینہ کچھ دن سنسات ہجری میں وہ آئے مدینہ یمن سے یمن کے رہنے والے تھے اور توفیل بنا توسی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے قبیلے میں گئے یمن واپس تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا تو کئی لوگ مسلمان ہوئے تو پورا 80 یا 70 لوگوں کے قافلہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آپ خیبر میں تھے تو یہ سیدھے خیبر میں یہ پورا قافلہ چلا گیا اور یہ خیبر سمسات جری میں ماہ محرم کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہے اب اس کے بعد سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی اور آپ کو لازم پکڑ لیا اور چار سال ایک مہینہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہے لوگ کہتے ہیں کہ چار سال میں اتنی مختصر سی مدت میں اتنی ساری حدیثیں انہوں نے کیسے روایت کی کچھ لوگ تعجب کرتے آپ سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد جو علماء نے بیان کی ہے وہ پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں ہیں پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں ہیں اور ان میں اکثر حدیثوں کی مطابات دیگر صحابہ سے پائی جاتی ہے یعنی جو انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ اکیلے اور منفرد نہیں ہیں بلکہ ان حدیثوں کو بیان کرنے میں دیگر صحابہ بھی موجود ہیں عام طور سے روایتوں کا یہی حال ہے ان کے بہت کم ایسی روایتیں ہیں جو صرف ان سے مروی ہیں اور کسی اور صحابی سے نہ مروی ہوں بہت کم انہیں آپ ہاتھ کی ہولیوں پر گن سکتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ حدیثیں ایسی ہیں یا بیس حدیثیں یا حدیثیں ہیں کی جو اے, انہوں نے خود روایت کی ہیں منفرد روایت کرنے, کرنے میں اور کوئی اور, کسی اور صحابی سے وہ حدیث نہیں آتی ہے ورنا اتنی جو ساری حدیثیں ہیں ان کے روایت کرنے والے دیگر صحاب کرام ہی موجود اب دیکھیں آٹ, پا, آ, پانچ ہزار تین سو چوہتر ہمانے اس کے ساتھ کتنے سال رہے چار مہینہ چار سال ایک مہینہ رہے چار سال ایک مہینہ کتنے دن بنتے ہیں تقریباً چودہ سو اسی اور چھیاسی دن بنتے ہیں چودہ سو اسی اور چودہ سو اسی اور چھیاسی دن کو اگر ہم ان حدیثوں میں تقسیم کر دیں تو ایک دن کے اندر صرف چار حدیث آتی ہے ایک دن کے اندر صرف چار حدیث آتی ہے کیا ایک دن چوبیس گھنٹے میں چار حدیث کو یاد کرنا انسان کے لیے مشکل ہے آپ ذرا غور کریں کس طریقے سے لوگ فتنے اٹھاتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے اوپر لوگ شبہ کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں انہوں نے کیسے روایت کر دیں جبکہ اور دیگر صاحب کرام جو ان سے پہلے اسلام لائے بڑے بڑے صحابہ خلفائے راجدین اور دیگر صاحب کرام نے اتنی ساری حدیثیں نہیں بیان کی تو اتنی ساری حدیثیں کہاں سے لے کر کے آگے لوگ اس طریقے سے تعجب کرتے ہیں حالانکہ اگر تحریر کر کے دیکھیں گے اور اس طریقے سے ساری حدیثوں کو جو زمانہ ان کو ملا اس وقت کے اندر آپ پوری حدیثوں کو کا حساب کر کے دیکھیں گے تو ایک دن کے اندر چار حدیثیں آتی ہیں کیا چار حدیثوں کو یاد کرنا ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں کہ انسان کے لیے مشکل ہے اور پھر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کی تھی اور پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ میں قیام کرتا ہوں ایک حصہ سوتا ہوں اور ایک حصہ لا کے سو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتا ہوں دہراتا ہوں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں اس طریقے سے انہوں نے وقت کا استقلال کیا وقت سے فائدہ اٹھایا اور ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے فتح خیبر سے لے کر کے جب تک ہماربی کوفات نہیں ہو گئی بھی کا ساتھ انہوں نے ہی چھوڑا سفر میں حضر میں اور اس طریقے دعوت میں اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور حدیث سنا کرتے تھے اصاب صفا میں سے ہی اپنا اپنی پوری زندگی انہوں نے حدیث کو یاد کرنے میں حدیث کو مشورہ شاعت کرنے میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی اور ان کا کوئی مشغلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے اور ان سے حدیثوں کو سنتے ان سے حدیثوں کو یاد کرتے اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا جنہوں نے اپنا پورا وقت لگا دیا ہو تو کیا اتنی حدیثیں یاد کرنا مشکل انسان کے لیے ذرہ برابر بھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے جی اور آپ پرانے کریم کی مثال لے لیں پرانے کریم میں چھ ہزار تین سو ہیں چھ ہزار تین سو ایسے بھی علماء ابھی بھی موجود ہیں اور پہلے بھی گزر چکے ہیں جنہوں نے ایک مہینے کے اندر یا اس سے کم میں پورے پرانے کریم کو یاد کر لیا ہندوستان کے ایک مشہور محقق ڈاکٹر عبدالعلی اظہری صاحب حفیظ اللہ جو جماعت جمیعت اہل حدیث کے سابق امیر جامع ہندیہ منصورہ مالے گاؤں کے مؤسس اور بانی مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے داماد ہیں اور وہ اس وقت برطانیہ میں رہتے ہیں انہوں نے مئو کے اثر رہنے والے انہوں نے ایک مہینے کے اندر قرآن کریم کو یاد کیا ایک مہینے کے اندر ڈیلی ایک پارا یاد کرتے تھے اور لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے بلا کا حافظہ اور ذہانت اس طریقے کی مثالیں دنیا کے اندر ہزاروں مل جائیں گی ابھی جبیل ہی میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ہمارے بڑے ہی متحرک فعال اور مخلص کارکن ہیں ان کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے حف... ان کے حفاظ فرمائے ان کے بچے نے چھ ماہ کے اندر آدھا پرانے کریم یاد کر لیا پہلے یاد کیے تھے آدھا قرآن کریم پندرہ پارے چھ مہینے کے اندر ایک بچے نے یاد کر لیا الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہے باپ ماں باپ کے لیے ہم سب کے لیے بڑی خوشی ہوئی ہمارے مطامن ہیں جبیر داوا سینٹر کے جب میں نے خبر سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے انہیں بڑی دعائیں دی ان کو بھی ان کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ بچے کی حفاظ فرمائے اور اس کے سینے کو ہمیشہ قرآن سے منور رکھے اللہ تعالیٰ اسے دین کا دائی اور مبلک بنائے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا دائیں بنائے سب کو بنائے تو بڑی خوشی کی بات ہوئی ہمارے لیے تو پندرہ دن کے اندر انہوں نے آدھا قرآن کریم پندرہ پارے یاد کر لی چھ مہینے کے اندر چھ ہزار تین سو اڑتالیس آیتیں ہیں پورے قرآن کریم کے اندر آیتیں بڑی ہیں حدیثیں چھوٹی ہوتی ہیں کا د تو ایسی ہے آیت الدین جو پورے صفحے پر مشتمل ہے تو ایک مہینے کے اندر یاد کر لینا اس کا جب آسان ہے ایسا ہو سکتا ہے تو کیا اتنی حدیثوں کو یاد کرنا مشکل بات ہے تو اس میں قطام کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور پھر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی فرمائی تھی ابوہرض اللہ تعالی عنہ کے لیے تو بڑے عظیم صحابی ہیں ابو حضی اللہ تعالی عنہ میں نے تحلیل کر کے مختصر طور پر ایسے ہی اس لیے بتایا تاکہ اندازہ ہو جائے ہمیں اور آپ کو لوگوں کو کہ کس طریقے سے لوگ ان کے تعلق شبہ پھیلاتے حالانکہ بہت بہت بڑی بات نہیں تھی اور اس وقت کے لوگوں کا ذہن بھی بہت تیز ہوا کرتا تھا قوت حافظہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا آج کل جو رنگینیاں ہیں دنیاوی چیزیں ہیں ایس و آرام کی چیزیں ہیں اور دین سے غافل کر دینے والی چیزیں ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی تو اس طریقے سے انہوں نے پرانی کریم کو اور یہ حادثوں کو یاد کیا اور حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے بھی حافظ تھے ابو غیر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ غلما ان کے تعلق سے بیان کیا ہے اور جب ہمار نبی کے پاس تشریف لائے تو ان کے غلام بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے غلام بھاگ گئے تو پھر غلام جب مل گئے ہمار نبی سے کہا کہ ہمارے غلام ہمارا غلام بھاگ گیا ہے کیونکہ یمن سے آئے تھے وہ تو پھر جب وہ غلام آئے تو ہمارے نبی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تمہارے غلام ہیں تو پھر ابو اللہ اللّہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا اس غلام کو اللہ کے لیے انہوں نے آزاد کر دیا اور اس کے بعد پھر اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم نے شینی اختیار کی اور لازم پکڑ لیا اور اس طریقے سے ان کا ایک ہی مشغل تھا مشغلہ تھا اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنا ان کی والدہ کا جو قبول اسلام ہے وہ بھی بہت ہی یعنی قابل ذکر ہے وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھیں ایک مرتبہ میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کہیں جو مجھے بہت ناگوار گزرے تو میں رونے لگا اور اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی والدہ کو دعوت دیتا ہوں لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتی ہیں اور آج انہوں نے ایسی بات کہی کہ مجھے بہت ناگوار گزری بہت, بہت بہت تکلیف ہوئی آپ ہماری والدہ کے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق دے دے ہمارے بھی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ حربن تو ابو حرا کی والدہ کو ہدایت دے دے اسلام کی توفیق دے دے بہت خوش ہوئے ابو حرا ذلّہ ہوں۔ دعا سنتے ہی فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے انہیں یقین تھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہوگی دعا سنتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد دروازے پر دستک دی تو ان کی والدہ نے ان کو انتظار کرنے کے لیے کہا اس کے بعد کہتی کہ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی اس کے بعد انہوں نے غسل کیا غسل کر کے کپڑے پہنے دوپٹہ وغیرہ سر کو ڈھاکا اور اس طریقے سے دروازہ کھولا اور کہا کہ خوش ہو جاؤ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ کے سچے نبی بھی رسول ہیں کلم اشاد کے اقرار کیا ابو بھر حض اللہ ہوتا رونے لگے اور بے خوشی اس سے پہلے غم کی وجہ سے رو رہے تھے تکلیف پہنچی یہ خوشی کے آنسو تھے کہ دوڑتے ہوئے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ال آپ کی دعا قبول فرما لی اور میری والدہ مسلمان ہو گی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہمارے نبی نے اللہ کے حمد بیان کی اور خیر کی باتیں کی تو ان کی توفیق دینے والا اللہ رب العالمین توفیق دینے والا اسلام کی کسی بھی کام کی اللہ ہرب الامن ہماربی صلی نے دعا کی اللہ ہر بلامین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا آپ کا کام توفیق دینا نہیں تھا یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے یہ اختیار اللہ ہرب الامین آپ کو دیا لیکن توفیق دینے یہ اللہ ہرب الامین کے اختیار میں سے ہے کسی اور کے اختیار میں چیز نہیں ہے تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی ہماروی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حمد بیان کی پھر کہا ابو حرض اللہ عنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ مجھے اور میری ماں کو جو بھی اللہ کے مومن بندے ہیں سب کے نزدیک تو ہم دونوں کو محبوب بنا دے اور تمام مومنوں کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے اللہ اکبر یہ دعا کی درخواست کی ابو حیر رضی اللّہ تعن کی سے اللہ کےسور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کر دیں کہ ہر مومن بندہ ہر مومن بن، عورت اور مرد جو بھی ہوں ان سب کے دلوں میں ہماری اور ہماری والدہ کی محبت ہو اور جتنے بھی مومن ہیں سب کی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو ہمارے بھی ان کے لیے دعا فرمائی تو ابو حراض اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن مجھے سنے گا یا مجھے دیکھے گا تو ضرور مجھ سے محبت کرے گا اگر وہ مومن ہے تو ضرور محبت کرے گا تو ہنستے ابو حراض اللہ تعن سے محبت ایمان کی لامت جو ان سے محبت نہیں کرے گا مومن نہیں ہوگا وہ منافی خوکا گویا کی آج جو ان پر الزام لگاتے ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں نفاق ہے کجی ہے ٹیڑاپن ان کے دلوں کے اندر ورنہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ جو ابو حضر اللہ ضلع ہوتا بیان فرمائی تو یہ ابو ابوہاڑ حضر اللہ احتاروں سے محبت ایمان ہے تمام صحابہ سے محبت ایمان لیکن سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے سب سے زیادہ تو اس لیے ان سے محبت کرنا یہ بہت ہی زیادہ ہمارے ہمارے ایمان کا حصہ یہ ابو رضی حضر اللہ عنہ سے محبت کرنا تو بڑے عظیم صاحبی ہیں یہ اور میں نے کہا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی فتح خیبر کے بعد یہی نہیں بلکہ ہمارے کو کوفات کے بعد مرتدین کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی ان تمام جنگوں میں ابو حر رضی اللہ عنہ نے بھی شرکت فرمائی اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی حضر اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بحرین کا گورنر بنایا تھا والے بنایا تھا ان سے روایت کرنے والے جو صحابہ کم سے کم نو سو صحابہ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا ابو اور اللہ تعالیٰ انہوں سے جیسا کہ امام شافی نے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اور امام زاوی فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کہ مسلمان ہر زمانے میں پہلے بھی اور آج بھی ابوہر اللہ ضلع تعالیٰوں کی حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں ان کی حفظ کی بنا پر ان کے مرتبے کی برندی کی بنا پر اور اتقان یعنی حدیثوں کو ضبط کرنے کی بنا پر اور ان کی فقر کی بنا پر تو یہ ان کے تعلق سے ایک بات اور لوگوں نے اڑائی ہے کہ وہ غیر فقی کچھ لوگ انہیں ہی کہتے ہیں نا از بلا میں مظالک حالانکہ جو اتنی ہزار حدیثوں کو روایت کرنے والا ہو وہ غیر فقیر کیسے ہو سکتا ہے فقر کیا حدیث کے علاوہ ہے حدیث سے بڑی فقی کیا ہو سکتی ہے قرآن سے فقہ سے بڑھ کر کے فقہ کیا ہو سکتا تو جو حدیثوں کا حافظ ہو اور جن سے نو سو صحابہ اس سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو اور جن کی طرف رجوع کیا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ اور ہفتے امام زاوی فرماتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے افت یا ابا ہرا اے بو ایرا تو فتوا دو کیا فتویٰ بغیر فقہ کے بغیر علم کے انسان دے سکتا ہے ابوہڑا اللہ انہوں کے بارے میں کون کہتے ہیں عبد اللہ بن عباس جو ترجمان قرآن ہیں حبر امت ہے مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فتویٰ لوگوں کو تو کیا کوئی بغیر علم کے بغیر فقرے کے فتویٰ دے سکتا ہے جو لوگ انہیں غیر فقیر کہتے ہیں انہوں نے بھی تان کیا ان کی شان میں گستاخی کی ان لوگوں نے بھی ابوہڑا اللہ انہوں کی شان میں گستاخی کی کہ اس طریقے سے ان کو غیر فقیر کہہ کر کے غیر معتبر قرار دے دیا اور آج تو کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ ان کے اوپر الزام تلاشی کرتے ہیں تو یہ ابو حرض اللہ تعنوں کی شان کے خلاف ہے اس طرح کی باتیں کرنا کسی بھی صحابی کے تعلق سے اور اتنے عظیم صحابی جن سے اتنی حضیح، ہزار حدیثیں مروی ہیں جو مفتی تھے فقیح تھے صحابہ کرام کے درمیان فتویٰ گیا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ ان کے زمانے میں تھے خلفائے راجدین عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر ابو حریرا اور یہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور بڑے بڑے صاحبہ جو تھے ان کے زمانے میں ان کے دور میں فتوا دیا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے ان سے کہا تو اس طریقے سے انہیں غیر فقیر کہنا یہ بھی ان کی شان میں گستاخی ہے کوتاحی ہے ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ابو حرض اللہ تعالیٰ کی شان میں میں نے بتایا کہ جہاں وہ حدیثوں کے حافظ تھے وہیں قرآن کے بھی وہ حافظ تھے جی اور مشہور پُرا میں سے ابو حرضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ہیں جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے اور اس طریقے سے جب فتنے پیدا ہوئے بعد میں اور اس طریقے سے صحابہ کے درمیان جنگ جمل جنگ صفین ہوئی اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور الگ رہے یہ بھی ان کی فقاحت کی دلیل تھی کہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ابو حرضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور اکثر جو صحابہ تھے وہ یعنی نئی کسی کا ساتھ دیا تھا انہوں نے الگ تھے جیسا کہ ابن شرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فتنے پیدا ہوئے تو دس ہزار یا اس سے زیادہ صحاب کرام موجود تھے لیکن اے, اس فطرے کے اندر یا اس میں بہت کم لوگ حاضر ہوئے اے, یعنی تیس انہوں نے کہا کہ تیس سے زیادہ صحابی اس کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ بھی یعنی انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد کی بنا پر ان کو اجر ملے گا اور اگر ان سے کوئی بشری تقاضے کے مطابق سہو بھی ہوئی تو وہ سہو ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے قطرے کی مثال ہے اس لیے جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہوا ہمیں اپنی زبان کو پر لگام لگانا چاہیے ہمیں اپنی زبان پر تا لگانا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب اللہ ان کے, لیے ان, کے لیے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا اللہ کو معلوم تھا کہ سب کچھ ہوگا لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا لہذا جنت کے بالا خانوں میں ہیں جو کچھ بھی ہوا بشری تقاضوں کے مطابق وہ سب کے سب مغفور لہم ہیں اللہ ان کو معاف کر دیا جنت کے بالا خانوں میں ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے اس لیے ہمیں اپنی زبان پر تا لگانا چاہیے جب ہم اس زمانے میں نہیں تھے تو ہمیں اس زمانے کے تعلق سے اپنی زبان پر بھی خاموشی لگانا چاہیے خاموشی اختیار کرنا چاہیے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تیس سے زیادہ صحابی اس کے اندر شریک نہیں ہوئے محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے تقریباً اٹھاتر یا اسی سال کی عمر تا فرمائی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً اڑتالیس سال تک وہ باقاعد حیات رہے اور سن ستاون ہجری میں اور بعض لوگ کہتے ہیں سن انسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور اور اس طریقے سے انہیں بقی کے اندر دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمت ہو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ پوری انسانیت کے سامنے پوری دنیا کے سامنے چھوڑ کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور جو ان کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں ان کی شخصیت کو داغدار کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں غارت اور برباد کرے وہ تو سورج اور چاند اور ستارے ہیں سورج پر تھوکنے والے کا تھوک انسان کے چہرے پر گرتا ہے جو تھوکتا اسی کے چہرے پر گرتا ہے وہ تو عظمت کی بلندیوں پر قائم تھے وہ تو تقوا دینداری تہارت پاکیزگی ورا زہد کے اونچے مینار تھے جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا سوچ نہیں سکتا اتنا اونچا مقام اللہ ہر غلامی نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا انہیں میں سے ابو ہوتے لہذا ان کے عظمت پر نشان لگانے والا یا سوالیہ نشان کھڑا کرنے والا وہ خود اس لائق ہے کہ لوگ اس کا بائیکاٹ کریں اور اس کو چھوڑیں اور وہ خود اس لائق ہے کہ وہ دنیا کے اندر رسوا ہوگا اور رسوا اس کے لئے مقدر رسوائی ہو چکی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ کی شان میں تنقید کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں تو بڑے عظیم صحابی تھے ابو ضی اللہ نے چونکہ آج کے ان کے تعلق سے بڑی باتیں ہوتی ہیں اس لیے میں نے ان کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا مناسب سمجھا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نے ان کو وصیت فرمائی تھی کس چیز کی تقوی کی وصیت فرمائی تھی تو تقوی میرے بھائی کیا ہے تقوی بہت اہم وصیت ہے تقوا کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب کے درمیان آل بنا لینا دیوار کھڑی کر دینا اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عقاب کے درمیان جہنم کے درمیان جہنم سے آڑ بنا لینا دیوار کھڑی کر دینا یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا کیسے بچائیں گے یہ وہ آڑ کیا ہے وہ دیوار کون سی وہ دیوار اللہ تعالی کا دین ہے اس دین پر انسان عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اللہ رب الامی نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کرنا یہی تقواہ ہے اور یہی دین ہے دین کے اندر حکم ہے یا تو کرنے کا یا تو نہ کرنے کا کرنے کا جو حکم ہے انسان اس کو بجا لائے گا اور جو نہ کرنے کا حکم ہے انسان اسے دوری اختیار کرے گا یہی تقواہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار قائم کر دے دیوار کھڑی کر دے اور دیوار رکاوٹ بن جائے اس آدمی کے لیے جہنم میں جانے سے اسی کا نام ہے یہ کیسے انسان حاصل کرے گا اللہ کے دین پر عمل کر کے اللہ کے رسول کی شریعت اور آپ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کر کے اور ہمارے نبی نے یا اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ توحید ہے اور وہ سب سے بری چیز جس سے دور رہنے کا حکم دیا وہ شرک ہے لہذا توحید کو اپنائے بغیر اور شرک سے دوری اختیار کیے بغیر انسان منتقل نہیں ہو سکتا توحید اپنانا اور شرک سے دور رہنا یہ تقوی کی بنیاد ہے یہ احساس ہے جو انسان اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے متقی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس نے شرط چھوڑ دیا جیسے بغیر وضو کی کوئی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی دنیا گھر سے اسے کہے نماز پڑھنے والا لیکن حقیقت میں وہ نمازی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں نمازی نہیں ہو ایسے ہی جس کے پاس شرک ہوگا وہ بندہ متقی نہیں ہو سکتا تقوی کے لیے توحید خالص شرط ہے پہلی اور بنیادی شرط ہے یہ کیونکہ سب سے پہلا حکم ہے توحید اپنانا اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا اگر یہی چیز نہیں ہوگی تو انسان متقی کیسے ہوگا تقوا یہ جو ہے اس بنیاد پر انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ تقویٰ اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار کھڑی کر دینا صاحب کے نے مختلف تعریفیں کی ہیں اس کی خود ابو حرضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تقوا کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ جب تم ایسے راستے سے چلتے ہو جہاں پر کانٹے ہوتے ہیں کانٹے دار راستے ہوتے ہیں تو کیسے چلتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ جب وہاں چلتے ہیں تو بچ کر کے چلتے ہیں دامن بچاتے ہوئے کپڑے کو اوپر کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کر کے چلتے ہیں تاکہ کانٹا ہمارے کپڑے اور دامن میں نہ چبھے تو ابو ابوہر نے فرمایا کہ یہی تکوا ہے یہی تکوا ہے یعنی جو اسلام کے اندر محرمات ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ان سے بچ کر کے رہنا یہی تقواہ اور سب سے بڑ, بڑی حرام چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنا ہے کفر کرنا نفاق کرنا اور جو بڑے بڑے گنا ہیں وہ سب کے سب محرمات میں کندر آتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو اللہ رب الامی نے حرام کر دی ہے اس کو چھوڑنے کے بعد ہی انسان متقی بن سکتا ہے تو ابوہر اللہ نے فرمایا کہ یہی تقواہ جیسے کاٹا نقصانتے ہیں کپڑے کے لیے جسم کے لیے اس سے انسان بچتا ہے ایسے ہی یہ گناہ اور محرمات انسان کے نقصان دہ ہیں اور اسے جہنم کے اندر لے جانے والی چیز اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو بڑی اچھی مثال دے کر کے سمجھایا ابو ہویا اور نے اس کے تعلق سے تقوا کے تعلق سے اس طریقے سے اے امام اے کا نام ہے علی ببی طالب اور ضی کی تعریف کی ہے الخوف من الجلیل اللہ تعالیٰ کا خوف وہ لام تنزیل اور تنزیل پر عمل تنزیل یعنی جو نازل کیا گیا ہے اللہ نے کیا نازل کیا دین کتاب و سنت اس پر عمل کرنا سلب صالحین صحابہ تعمین طب تعبین اور جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی ان کے فہم اور سمجھ کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا اسی کو دین کہا جاتا ہے یہ تنزیل اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تب او معاون ضعلی کم رب کم الاب او جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تباہ کرو تو اللہ نے دین کو اوپر سے نازل کیا ولکنا تو بالقلیل اور کم پر کنات کر لینا ول استعداد لے اور آخرت کی تیاری کرنا یہی تخوہ کم پر کنات کرو اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود اگر کوئی ایک نعمت نہیں ہے تو وہ بھی اللہ رب الامی نے حکمت کے تحت ہم کو نہیں دیا ہو سکتا وہ نعمت ہمارے لیے صحیح راستے سے بھٹکنے کا ذریعہ بن جا بہتر جانتا اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا رہے تو یہ تعریف کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فلاح و اصح یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے نبی اور رسول کے اطاعت کی جائے اور, اور نا نہ کی جائے اطاعت اللہ کا حکم ماننا و یوز کر فلاح اور ذکر کیا جائے ہمیشہ اللہ تعالی کا اور بھولا نہ جائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ کے دین پر قائم رہنا ویوشکر فلاں اکفر اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور نہ نہ کی جائے یہ تقواہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو کیونکہ انسان کے کی ساتھ بے شمار نہیں اللہ اربامن کی موجود اور انسان دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین کے لحاظ سے اپنے سے, اپنے سے اوپر کو لوگوں کو دیکھے اس طریقے سے رحمت اللہ نے فرمایا تقوی کی تاریخ میں ترک محرم اللہ اللہ نے جو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دینا کو ادا و مفترض اللہ اور اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا یہ کیا یہ تقوی اللہ نے جو فرض کیا اس کو بجا لانا اور اللہ نے جو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دینا وہی میں نے بتایا شروع میں کی تقوی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا اور جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کرنا اسی کا نام تقویٰ ہے تو تقویٰ بہت اہم ہے یہ دین کا خلاصہ اور دین کی بنیاد ہے اللہ رب الامی نے سب کو تقویٰ ہی کوشیت کی ہے اور جنت کو اللہ رب الامی نے متقیوں ہی کے لیے بنایا ہے دل کل جنت اللہ رسو مین عبادینہ من, من کا تقیہ ہمارے بندوں میں جو متقی ہوگا ہم اس کو جنت کا وارث بنائیں گے اس طریقے سے اللہ فرمۃ کی اسار و علامہ رب کم وہ جنت نرد و حس سماوات الرد و عدت لمطقی متقیم کے لیے جنت بنائی گئی تو جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے اور تقوی توحید کو اپنائے بغیر اور شرک کو چھوڑے بغیر یا شرک سے دوری اختیار کیے بغیر انسان کے اندر تقوی نہیں آ سکتا تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقوا کی وصیت فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو وہ سفر پہ جا رہے انسان ہر جگہ ہمیشہ تقوا کا محتاج ہے گھر میں ہے تو بھی باہر ہے تو بھی جلوت میں خلوت میں ہے سفر میں ہے میں ہے کہیں پر بھی ہے سمندر میں سفر کر رہا ہے ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے ہمیشہ اس کو چاہیے کہ اس کے اندر اللہ ابرامن کا تخوا موجود ہو اس لیے ہمارے بھی ان کو تخوا کی وصیت فرمائی دوسری وصیت فرمائی کہ ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا کیونکہ جب انسان اونچائی پہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر شیطان کی طرف سے کچھ وصصہ آ جائے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تکبر غرور آ جائے تو اس کو کہا گیا کہ اللہ اکبر کہے کہ اللہ ابامن سب سے بڑا ہے اللہ سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے سب سے بڑا اللہ ابلامن ہم ہر نماز میں نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے رکو میں جاتے ہیں اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہر چیز سے ڈیوٹی سے کام سے گاڑی سے ہم سے سب سے سب سے بڑا اللہ اب الامن اگر ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ اکبر کی آواز آ, آ, آ, آواز آ گئی یعنی اللہ حرب الامن سب سے بڑا چھوڑیے ڈیوٹی کام چھوڑیے پیسہ چھوڑیے دنیا داری چھوڑیے سب سے بڑا اللہ بلامن ہے اللہ کے پاس جاؤ گے اللہ براہن تمہیں سب کچھ دے دے گا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تمہارے بھی نے فرمایا کہ جب تو بلندی پر جاؤ سفر میں پہاڑی پر تمہارا گزر اونچا سے تو اللہ اکبر کہو یعنی اللہ حرب سب سے بڑا کہ جو دل کے اندر کچھ آ جائے کہ ہم بھی بڑے ہو گئے ہم بھی بلندی پر پہنچ گئے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے من فرمائی کے اللہ عبر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو متوازے ہونا چاہیے خاک ساری انسان کے اندر ہونی چاہیے اور جس کے اندر تواز اور خاک ساری آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بلندی عطا فرماتا بلندی عطا فرماتا جو لوگوں کو معاف کرتا اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے جو تواز و اختیار کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے اس کی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اندر جاتے ہیں ان درختوں کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں جو انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا دیندار ہوگا اتنا ہی زیادہ متوازے بھی ہوگا خاکسار بھی ہوگا یہ بہت ضروری ہے خاکساری اور توازو اللہ تعالی کے سامنے تکبر یہ جائز نہیں کسی کے لیے بڑا جرم ہے بڑا گنا تکبر کرنا اور فخر و غرور کرنا تو میں ان کو حکم دیا اور ان کو اوشیشن کہ ہر بلندی پر تم یہ اللہ ابر کہ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ سفر کے ساتھ خاص ہے یا گھر کے اندر بھی انسان جیسے سیڑھی پر چڑھتا ہے تو بھی اللہ اکبر کہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں صحیح بات ہی ہے کہ سفر کے ساتھ خاص ہے کہ انسان پہاڑی پر جائے اس کو عبور کرے چڑھے اوپر اور پھر تو وہاں پر جو ہے اللہ اکبر کہے اور یہ گھر کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے یہ چیز نہیں ہے اگرچہ باز علماء کا بھی کہنا ہے اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی نے دو چیزوں کی یہاں پر وسیعت فرمائی اور پھر پہلی تخبہ کی اور ہر پہاڑی اور پر اللہ اکبر کہنے کی اور پھر ہم ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو زمین کی مسافت کو لپیٹ دے کم کر دے اور ان کے چلنے میں برکت دے اور اس طریقے سے تاکہ ان کا سفر جلدی طے ہو اور سفر کو آسان کر دے کہ کی کیونکہ سفر کے اندر مشکلات آتی ہیں ان تمام مشکلاتوں سے اللہ تعالیٰ تو ان کے حفاظ فرما یہ ہمارے نبی نے اللہ رب العامن سے دعا فرمائی تو یہ دو باتوں کی وصیت کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ رب العمین ہمیں تمام وصیتوں پر جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے اللہ حرب الامین ہم سب کو دین پر قائم رکھ امین و اللہ خیر و صلی اللہ عمین محمد و علیہ و صحبہ وائن و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ